اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإذا فإذا الصلاة الصلاة پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يؤلمون كما تؤلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے انا بالحق لتحكم بين الناس بما ولا اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مراد یہی خوف کی نماز ہے اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو پھر اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے تو پھر نماز کو تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جیسے عام حالات میں پڑھی جاتی ہے پھر اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حج کے سوا اقامت کی حالت میں بغیر شریع بغیر شریع عذر بغیر شریعر و تنگی کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے پھر یعنی اپنے دشمن کا تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو پھر یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچتے ہیں یا پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے پھر ان آیات مطلب 104 سے 113 تک کی نشا کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تو یا بشیر ابن ابی نے ایک انصاری کی ذرہ چرالی جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرا ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا ان سب نے کہا کہ ذرا چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی عبیرق نے ذرا چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے بنی عبیرقامہ یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ تو پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم آیت فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ آپ پر فوراً صورت حال واضح ہو جاتی تیسری بات یہ معلوم ہوتی تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتا اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں پھر اس سے مراد وہی بنی عبیرق ہیں جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حمایتوں کے ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ كان غفورا اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہگار گناہ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں ہاں تم لوگوں نے یہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا ومن حکیم اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے اور وہ آپ کو ذرہ سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت و وکالت کرنا جائز نہیں علاوہ ازئیں اگر کوئی فریق دھوکے فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا درآں حال یہ کہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی اندللہ اللہ کوئی اہمیت نہیں اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا خبردار میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اسی اور حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چھہتر 6967 اور سات وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1713 پھر یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو کون اللہ کی گرفت سے, سے بچا سکے گا پھر اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی <اخرا> بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو کما کر ساتھ لے گیا ہوگا پھر جس طرح بنو عبیرق نے کیا جس طرح بنو عبیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی یہ زجر و توبیخ عام ہے جو بن عبیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان ان کی سے جو ان کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علی مصلاط و السلام کے لیے فرمایا جاتا ہے جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے طائفتن مطلب جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بن عبیرق کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہوا جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا پھر یہ دوسرے فضل و احسان کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت مطلب سنت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اور اسی طرح وہی کے اور اسی طرح وہی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح مطلب قرآن کی اپنے حکم سے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے وَمَا كُونَ تَتَرْجُوا أَن يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بے خبر تھے یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وہی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا خیر كثير من إلا من او او معروف أو اصلاح بین او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مضات اللہ فسوف نؤتیه اجر عظیما ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے اور جو شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے بے شک اللہ یا گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے سوا جسے معاف اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نہ ہوں مطلب خفیہ مشورے سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے پھر یعنی صدقہ خیرات یعنی صدقہ خیرات معروف جو ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے کا حکم اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے خیر پر مبنی ہیں جیسا کہ حادیث میں بھی ان امور کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے پھر کیونکہ اگر اخلاص مطلب رضاء الہی کا مقصد نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا فناعود ہیمین الریا امنفاق پھر حادیث میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چودہ نیک بات کی بھی بڑی فضیلت ہے اسی طرح رشتے داروں دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے فرمایا علاقم بخم بخم السّیا صلاحت الصدقہ قعل قال اصلاح <تصفح> حضیۃ البین قلع و فصیۃ البین ہی الحل قطع بحوالے سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو انیس و جامعہ ترمیمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نو مسند احمد چھٹی جلد حدیث نمبر چار سو چوالیس اور چار سو پینتالیس حتیٰ کے کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے لئی سلقیب الدی یوسلبینس فین خیرن و یقول بہوان صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پانچ و جامع ترمدی حدیث نمبر انیس سو اٹھتیس و سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس مطلب وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا یا اچھی بات کرتا ہے پھر ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے جو دینی جو دین اسلام کی اولین پیرو جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے اور ان کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو اور اس کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ ممنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو اس لیے رسول کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے رستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضلال ہی ہے بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام ہم اثر علماء و فقہا کا اتفاق یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی النم کا اتفاق یا دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار اکثر علماء کے نزدیک کفر ہے تاہم صحابہ کرام رضی الم کے اجماع کی صورت تو ملتی ہے لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل جو واقعات اجماعی ہوں عادیم النظیر ہیں بہرحال اجماع شرن حجت ہے اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے بحوالِ جامع اور ترمیزی حدیث نمبر دو پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اِن يدعون من دونه اناثا يدعون وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکس شیطان وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں الله وقال من عبادك نصیباً نفرود اللہ نے اس پر لانت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا <تصفيق> اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا تو جانوروں کے کان چیر دیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا تو اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں گے اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا غرورا <تصفيق> يعدهم وما يعد... يعدهم وما يعدهم إلا غرورا. شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ولا يجدون عنها ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف انحصن عورتیں سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام معانس تھے جیسے لات عزا منات نائلہ وغیرہ یہ مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے پھر بتوں فرشتوں اور دیگر فوت شدہ ہستیوں کو پکارنا ان کی عبادت ہے جو دراصل شیطان کی عبادت ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکٹوں پر جھکاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر مکرر شدہ حصہ مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرقین اپنے بتوں اور قبروں میں متفون اشخاص کے نام پر نکالتے ہیں اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا پھر یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں پھر یہ بحیرہ اور صاحبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں مشرقین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لیے ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے پھر تغیر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہی جس کا ابھی یہاں ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹنا چیرنا سوراخ کرنا ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں مثلا اللہ تعالی نے چاند سورج پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں لیکن مشرقین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر انہیں معبود بنا لیا یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے یا حلت و حرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ اسی تغیر میں مرد مردوں کی نص بندی کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا میک اپ کے نام پر آبروؤں کے بال میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑنا جو در حقیقت آبروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑنا جو در حقیقت اپنی صورتوں کو مسخ کرنا ہے اور وشم مطلب گودنا گدوانا اور بیوٹی پارلروں کا میک اپ اور دلہن سازی وغیرہ بھی شامل ہے یہ سب شیطانی کام ہے جن سے بچنا ضروری ہے البتہ جانوروں کو اس لیے خسی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے اس کی تائید اس سے بھی اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں اگر جانور کو خسی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ ان کی قربانی نہ کرتے تاہم بغیر مذکورہ ضرورت کے خسی کرنا ممنوع ہی ہوگا واللہ اعلم عالم اللہ صلی نبینا محمد ولا علیہ و اجمعین